الحمد لله رب العالمين ولا قيمه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد الله لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله و على اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنب بسنته وسار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت لعليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي عن أبي عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني وأعلمك كلمات يحفظ الله يحفظك يحفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وعلم أن الأمة لما اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفة الصحف راه الترمذي وقال حديث حصل صحيح في صحيح سنة الترمذي وفي رباية غير الترمذي في رباية الإمام أحمد احفظ الله تجده أمامك تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة وعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما, أصاب يك وما أصابك لم يكن ليخطيك وعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى معذد ناظرین و سامعین و مشاہدین و مشاہدات و ناظرات و سامعات آپ کے سامنے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک بڑی ہی اہم حدیث پڑھی گئی ہے اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری اہم باتوں کی وصیت فرمائی بہت اہم باتیں انہیں سکھائیں وہ باتیں توحید سے عقیدے سے ایمان سے تقدیر سے متعلق ہیں اور یہ باتیں آپ نے ان کو اس وقت سکھائیں جب ان کی عمر نو سال یا دس سال تھی وہ آپ کے ساتھ گدھے پر یا کسی سواری پر پیچھے سوار تھے تو آپ نے ان کو بڑے ہی پیارے انداز میں مخاطب کیا اور انہیں عقید توحید اور ایمان سے متعلق چند اہم باتوں کی وصیت فرمائی عبداللہ بن عباس حضی اللہ تعالیٰ ہوں بڑے مشہور صحابی ہیں مفسر قرآن ترجمان قرآن مفسر قرآن حبر امت انہیں کہا جاتا ہے ہماربی نے باقاعدہ ان کے لیے دعا فرمائی تھی اللہ فق ہو فدین و علم ہو تویل کہ اللہ ارب العامن تو اسے انہیں دین کی سمجھتا فرما اور تعویل کا علم دے تاویل یعنی قرآن کریم کی تفسیر کا علم اتا فرما لہذا اس امت میں سب سے زیادہ قرآن کی تفسیر کا علم رکھنے والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہجرت سے تین سال پہلے ان کی وفات ہوئی اے ولادت ہوئی اور جمع نبی کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر تیرہ یا چودہ سال تھی ہجرت سے تین سال پہلے ان کی ولادت اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر دس سال ہے یعنی تیرہ یا چودہ سال اس وقت ان کی عمر تھی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یعنی ابھی بچے تھے سمجھ لیجی لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کا بڑا گہرا علم ان کے پاس ہما نبی کی دعا اور آپ کی دعا کی برکت کا نتیجہ ان کی کوشش اور محنت کہ اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ انہیں قرآن کا علم تا فرمایا اس امت کے اندر قرآن کی تفسیر کا علم طا فرمایا اور جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی عمر اکہتر سال کی تھی اور سن 68 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی طائف کے اندر اور محمد بن حنفیہ نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی اور جب ان کی وفات ہوئی تو کہا کہ آج کے دن اس امت کا حبر یعنی اس امت کا سب سے بڑا عالم دین دنیا سے کوچ کر گیا اس کی وفات ہو گئی تو یہ مختصر سا تعارف تھا ان کا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰوں کا آئس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اس کے بعد مختصر تفسیر اور شرح آپ کے سامنے ہم کرتے ہیں ابو العباس ان کے کنیت تھی عبداللہ بن عبا اللہ تعالیٰ ہمان نبی کے چچا زاد بیٹے بھائی تھے عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا تھے ان کے بیٹے تھے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں تو خلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما میں ایک دن آپ کے پیچھے تھا اس میں نہیں بیان کیا گیا ہے کہ پیدل چل رہے تھے یا سوار تھے لیکن دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی خچر پر آپ کے پیچھے سوار تھے تمہارے نے فرمایا غلام اے برقردار اے برقردار اے پیارے انی کا کلمات میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں چند باتیں سکھاتا ہوں چند نصیحتیں میں تمہیں کر رہا ہوں یہ اللہ یہ اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا یہ اللہ تجد ہو تو جاہک اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے آگے آگے پاؤ گے وعدہ سال علی اللہ جب تم سوال کرو مانگو صرف اللہ تعالی سے مانگوسہ الطف جب تم مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرو وہ ان العم حلو اور یہ بات جان لو یقین کر لو کہ پوری دنیا اگر اکٹھا ہو جائے پوری کائنات کے لوگ اکٹھا ہو جائیں اس بات پر کہ الاَ نفاؤ کا لم کا اللہ بے قدقت بہ اللہ ع علق یعنی تمہ پر پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو جائیں تو اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتے جتنا اللہ رب العامن نے تمہارے لیے نفع اور فائدہ لکھ دیا وہ نجتما اعلیٰ کا بے اور اگر وہ سب کے سب اکٹھا ہو جائیں تمہیں نقصان پہنچانے پر لم کا الا بےشعین قد قطب اللہ علیہ تو اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا اللہ رب العمی نے لکھ دیا ہے رفعات الاقلام کلموں کو اٹھا لیا گیا ہے وجوہ فتح صحف اور صحیح دیوان دفتر جس میں لکھی گئی ہے لوگوں کی تقریریں وہ سب کیا ہیں خشک ہو گئے ہیں یہ سنن ترمیزی کی روایت اور ان کی الفاظ سنن ترمیزی کے الفاظ تھے سنن ترمیزی کے علاوہ مسن احمد کے اندر بھی کچھ مزید الفاظ آئے ہوئے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ فضی اللہ تجید ہو تو تج امامک اک اللہ کے حفاظت کرو تم اسے اپنے آگے آگے پاؤ گے سامنے پاؤ گے تعرف اللہ فرق یا عارف و کافی خوشحالی میں اللہ تعالی کو پہچانو وہ تمہیں تنگی میں اور مصیبت اور پریشانی میں وہ تمہیں پہچانے گا وہ عالم عنامہ اخت اک لم یقلی وسیبک اور یہ بات جان لو اس پر یقین کر لو کہ جو چیز تمہیں نہیں ملی ہے وہ ہرگز آپ کو نہیں مل سکتی اما اصاب قلم یا کنلی اور جو چیز تمہیں مل گئی ہے وہ کبھی تم سے خطا نہیں ہو سکتی تھی یعنی ضرور ضرور تمہیں چیز ملنے والی ہی تھی وہ ان ان مع معاصبر اور یہ بات جان لو یقین کر لو کہ نصر مدد صبر کے ساتھ ہے ان الفر جما القرب اور کشادگی آسانی تکلیف اور مصیبت اور پریشانی کے بعد ہے وہ ان مع السری اسرا اور تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے یہ بڑی اہم حدیث ہے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امام بن اظہر رجب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس حدیث کی بڑی ہی مفید اور نفع بخش شرح کی ہے ایک کتاب ایک رسالہ لکھا ہے انہوں نے اس حدیث کی تشریح پر جس کا نام رکھا ہے تنویر المقباس بے شرح حدیث ابن عباس اور اپنی مشہور کتاب جامع الحکم میں بھی اس کی بہت ہی متول اور مفید اور رفا بخش شرح کی ہے امام حافظ ابن اجب الحمدل رحمۃ اللہ علیہ نے امام نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کی بڑی عظیم حدیث ہے اس طریقے سے اور علماء نے اس حدیث کی اہمیت کو بیان کیا ہے اس حدیث کے اندر جو باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں ان میں سب سے پہلی بات کیا فرما احفاظ اللہ احفظ تم اللہ کے حفاظ کرو اللہ تمہارے حفاظ کرے گا اللہ کے حفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین پر عمل کرنا اللہ کے دین پر عمل کرنا اگر انسان اللہ کے دین پر عمل کرے گا تو اللہ اقبام اس کی حفاظ کرتا ہے پریشانیوں سے مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظ کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے جیس اللہ ان طنس اگر تم اللہ تعالی کی مدد کرو گے تو اللہ تعالی تمہاری مدد کرے گا اللہ ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے اللہ ہماری حفاظ کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالی ہی سب کی مدد کرنے والا اور سب کی حفاظ کرنے والا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین پر عمل اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا اور ان چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ان تمام چیزوں سے رک جانا یہ ہے اللہ رب العالمین کی حفاظت یا اس کے دین کی حفاظت دین دنیا میں آتا ہی اس لیے ہے کہ انسان اس کے اوپر عمل کرے نبی رسول کو اللہ تعالی بھیجتا ہی اس لیے کہ ان کی اطاعت اور پیروی کی جائے لہذا اللہ تعالی کی حفاظت میں دین کی حفاظت دین پر عمل شامل ہے کہ انسان دین پر عمل پیرا ہو نبی کی باتوں کو مانے نبی کی اتحاد کرے کیونکہ نبی بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتا ہے نبی کے اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے نبی کی نافرمانی فرمانی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے نبی ہمارے لیے واسطہ اور ذریعہ ہیں دین سیکھنے کا ان کے ذریعے سے ہمیں دین ملا ان کے ذریعے سے ہمیں قرآن ملا اللہ رب العامین کا دین ملا ان کے ذریعے سے دین کا ذریعہ اور وہ سبب ہیں جیسے جبلے امین سبب تھے کہ اللہ تعالی کی وہی کے پیغام کو ہمارے نبی تک پہنچانے کا ایسی ہم تک پہنچانے کا ذریعہ اور سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کے ذریعے سے ہم کو دین اور سبب دین ملا اللہ کی شریعت ملی دین کے معاملے میں دنیا کے معاملے میں نہیں انسان کو زندگی ملتی ہے موت ملتی ہے آتی ہے مال ملتا ہے رزق ملتا ہے اس میں ہمانوی صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ اور سبب نہیں ہیں دین کے معاملے میں آپ ذریعہ اور سبب ہیں کہ آپ کے ذریعے صلی اللہ علب اللہ نے ہم کو دین دیا کیونکہ اللہ نے آپ پر قرآن اتارا وہی اتاری اور دین آپ پر اتارا اور پھر آپ نے سب کو پہنچایا اور رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے پہنچانے کی تو آپ نے سب کو پہنچایا جنہوں نے آپ سے سیکھا انہوں نے دوسروں تک پہنچایا تو اس طریقے سے دین ذریعے اور سبب سے ملتا ہے وہ علماء ذریعہ ہوتے ہیں سبب ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے انسان اللہ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے تو اللہ کی حفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونا اللہ کے عوامل جو حکم ہے ان پر عمل کرنا اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ان چیزوں سے دوری اختیار کرنا یہ اللہ رب العالمین کی حفاظت اور اللہ رب العالمین یعنی کی مدد کرنا جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرمایا اور جو عمل کرتا ہے اللہ کے دین پر عمل پیرا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اسے پاکیزہ زندگی دنیا کے اندر عطا فرماتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اسے جنت سے سرفراز کرتا ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب کی رحمت شامل حال ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مانا املا صاحل زکرین مرد ہو یا عورت جو نیک عمل کرتا ہے وہ مومن اور وہ مومن ہے موحد ہے اللہ پر قابل ایمان والا ہے اللہ کی ذات پر ایمان والا فران حیاتم تو ہم اسے پاکیزہ اور بہتر زندگی عطا کرتے ہیں دنیا کے اندر بھی حیاتِ طیبہ اور آخرت کے اندر بھی حیاتِ طیبہ یعنی سرمدی والی زندگی جنت کی شکل میں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں ایمان کے ساتھ عقیدہ کی سلامتی کے ساتھ اس نیت کے ساتھ بہترین عمل کرتے ہیں نیک عمال کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت بنائی دنیا میں اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے مصائب اور پریشانیوں سے بدنامی سے اور آخرت کے اندر بھی اللہ العالمین انہیں جنت نصیب فرماتا ہے تو یہ اور یہ عمل انسان کا سب سے بہترین ساتھی ہوتا ہے یہ عمل انسان کا بہترین ساتھی انسان کا جیسا عمل ہوگا اس کے ساتھ رہے گا اگر نیک عمل کریں گے تو آپ کو جنت تک پہنچائے گا اللہ کی فضل و کرم سے اور اگر انسان برا عمل کرتا ہے تو انسان پھر جنت جہن... کے بجائے جہنم کا حقدار بن جاتا ہے کیونکہ اس نے برے راستے کو اپنایا اس نے خود بہ راستہ پہلے منتخب کیا اللہ رب العالمین نے کسی کو مجبور نہیں کیا اللہ نے سب کو عقل دیا سوچ بوجھ دیا شعور دیا انسان اپنی عقل سوچ بوجھ سے کوئی راستہ اپناتا ہے لہذا اللہ رب العالمین نے جب عقل دیا اس عقل کو ہمیں اللہ کی معرفت کے لیے استعمال کرنا چاہیے اللہ کے دین کے احکامات کو سمجھنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے اور اس کے مطابق انسان کو عمل کرنا چاہیے تو اس طریقے سے جو بندہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل پیرا ہوتا ہے اللہ رب علامین اس کا اس کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی معیت اور اس کی نصرت اسے حاصل ہوتی ہے اور اللہ حرب علامین اسے پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے بچاتا ہے اور جو انسان کو کی مصیبت پہنچتی ہے تو ان کے اپنے برے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے برے امال کا نتیجہ ہوتی ہے تو نبی نے سب سے پہلی جو بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل پیرا ہو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظ کرے گا دنیا میں حفاظت کرے گا آخرت میں جہنم سے تمہاری حفاظت کرے گا قبر میں عذاب سے حفاظ کرے گا اور فتنوں سے اللہ تمہاری حفاظ کرے گا وفات کے وقت اللہ ابامن تمہیں دین پر ثابت قدمی عطا کرے گا تمہارے اہل و عیال اور اس طریقے سے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی اللہ ابامین تمہارے لیے حفاظت کرے گا بری موت سے اللہ تعالیٰ تمہیں بچائے گا اور ثابت قدمی اللہ ابامن دنیا کے اندر تمہیں عطا کرے گا جو انسان اللہ تعالی کے دین پر عمل پیرا ہوتا ہے ساری باتیں اس کے اندر شامل ہے اِدیدا سلطف اللہ اور جب تم سوال کرو مانگو تو اللہ تعالی سے مانگو کس سے مانگو اللہ تعالی سے مانگو کیونکہ اللہ تعالی ہی دینے والا ہے اور جو اللہ تعالی سے نہیں مانگتا ہے اللہ العالمین اس سے ناراض ہو جاتا ہے بندے سے اگر ہم مانگتے ہیں بندہ ناراض ہوتا ہے بندہ کبھی دے گا کبھی نہیں دے گا اور اگر دے گا بھی تو کبھی بےزتی کے ساتھ دیتا ہے توہین بھی کرتا ہے لیکن اللہ رب العامن اس بندے سے ناراض ہوتا جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانتا ہے اللہ کے سور صلی اللّہ علیہ وسلم کے دھی صحیح, صحیح صحیح روایت ہے ترن ترمی کی کہ ابو حراض اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملم یس اللہ یقب علیہ کہ اللہ رب الامین اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے جو بندہ اللہ رب العامن سے نہیں مانگتا ہے یہ سر ترمیمزی کی روایت ہے اس لیے کہ اللہ تعالی سے نہ مانگنا یہ سوال نہ کرنا یا تو انسان مایوس اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور وہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کچھ نہیں دے سکتا ناود بلّا یا تو متکبر آدمی ہے متکبر ہے وہ گھمنڈی ہے وہ کہتا مجھے اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے ہم سب کچھ کرنے والے ہیں جیسے قارون نے کہا تھا کہ مجھے ہی سب کچھ میں میرے علم کی بنا پر ساری چیزیں میرے پاس ہیں اس نے اللہ کے انکار کر دیا اللہ اسے زمین کے اندر دھسا دیا تو اس طریقے سے یا تو وہ انسان ہوگا جو مایوس ہوگا اللہ کی ذات سے اللہ کی رحمت سے اور وہ اس لیے اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگنے والا ہوگا یا تو متکبر اور گھمنڈی ہوگا کہ ہمیں بلا اللہ کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ ہمارے میری تدبیر اور میرے اختیار میں ہے اور میرے عمل اور میری محنت کا سارا نتیجہ ہے یا تو انسان ایسا ہوگا دونوں صورتوں میں سے جو بھی صورت ہو یہ اللہ اربامن کی غذب کا موجب اور سبب بن جاتا ہے اللہ کی ذات سے مایوس ہو جانا یا تکبر کرنا گھمنڈ کرنا سب کیا ہے اللہ تعالی کے غضب کا یہ دونوں کے دونوں سبب ایک شاعر کہتا ہے کہ اللہ ان ترقت سوال ہو وہ بنی آدما یعنی جو حدیث میں نے آپ کی پڑھی آپ کے سامنے اس حدیث کا ترجمہ گویا کہ شاعر نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر تم نہیں مانگو گے اللہ ناراض ہو جائے گا انسانوں کا حال یہ ہے کہ انسانوں سے کوئی کوئی مانگتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے تو ہمیں ہمیشہ اللہ ہربرامن سے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سوال کرنا چاہیے کوئی بھی چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بہت سارے صاحب کرام سے جب بیعت لیتے تھے تو اس بات پر بیت لیا کرتے تھے کہ وہ لوگوں سے کچھ بھی نہیں مانگیں گے جیسے ابو بکر صدیق ہیں ابو در ہیں ثوبان ہیں اور بن مالک خرض اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کا حال یہ تھا کہ جب ان کا سوٹا یا لاٹھی گر جاتی تھی یا اس طریقے سے چابو گر جاتا تھا گھوڑے کا یا کوئی بھی چیز اور گزرنے والا گزرتا سامنے سے لیکن اسے اس نہیں مانگتے تھے اٹھا کر کے مجھے دے دو وہ خود سواری سے اترتے تھے اور اس چیز کو خود اٹھایا کرتے تھے حالانکہ یہ چیز کے لیے جائز تھی کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین نے بندوں کو اختیار دیا ہے کہ کوئی سامنے والا گزر رہا ہے اور آپ سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آدمی نیچے جو ہے وہ اس چابک کو یا اس رسی کو یا اس لاٹھی کو اٹھا کر کے آپ کو دے سکتا ہے لیکن کمال توحید ہے یہ انسان کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہ مانگے اور اگر کوئی چیز کسی سے مانگتا بھی ہے ان چیزوں میں جن میں اللہ رب الامی نے کسی کو اختیار دیا ہے تو ان میں اس کو ذریعہ اور سبب سمجھے اسی کو اصل نہ سمجھے اللہ نے اس کو سبب بنا دیا اللہ نے اس کو ذریعہ بنا دیا کہ اللہ نے اس آدمی کو آپ کے پاس بھیج دیا اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا کہ اس نے آپ کی مدد کی آپ نے جو کچھ مانگا اس, کو اس نے آپ کو دیا تو جن چیزوں میں اللہ رب العامی نے کسی کو اختیار نہیں دیا ہے ان چیزوں میں مانگنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیر کہلاتا ہے لیکن جن میں اللہ رب نے کسی کو اختیار دیا ہے اور اللہ ان کو سبب بنایا ہے تو آدمی ان چیزوں میں ان سے مانگ سکتا ہے سوال کر سکتا ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ سے اگر مانگے تو اور زیادہ اس کے لیے بہتر ہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے رزق تھا فرما اولادا فرما اللہ تعالیٰ تو ہمیں دنیا کے امن و امان اور اللہ تعالیٰ سے انسان مانگے تو اللہ تعالیٰ سے بھی انسان مانگتا ہے تو اللہ رب العمین کوئی نہ کوئی سبب اس کے لیے ضرور پیدا کر دیتا ہے اور اگر وہ کسی انسان سے مانگتا ہے جن میں اللہ رب العمین نے اس کو اختیار دیا انسانوں کو تو اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ ذریعہ اور سبب ہے صرف اثر اللہ رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ اگر ان کے دل کے اندر رحم ڈالے گا تبھی یہ چیز ہمیں دیں گے نہ نہیں دیں گے آپ کسی کے پاس گئے قرض مانگنے کے لیے مان لیجیے اللہ تعالیٰ جب تک اس کے دل کے اندر رحم نہیں ڈالے گا اس وقت آقا, وہ آپ کو قرض نہیں دے گا اور دنیا میں کتنے لوگ قرض مانگتے ہیں ان کو قرض نہیں ملتا بہت سارے لوگوں کے پاس مال ہوتا بھی ہے لیکن انکار کر جاتے ہیں کہتے ہیں, نہیں ہمارے پاس نہیں جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے قرض نہیں دیتے ہیں حالانکہ ہے ان کے پاس مال سب کچھ مال موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو قرض نہیں دیں گے کیوں اس لیے کہ ان کے دل کے اندر رحمت اللہ نے نہیں ڈالی یا وہ جھوٹ بول دیا انہوں نے اور اس طریقے سے انہوں نے جو ہے اپنا دامن چھڑا لیا تو اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کو انسان کو سبب سمجھنا چاہیے دینے والا اللہ رب ہے ان کے دلوں میں رحم ڈالنے والا اللہ رب العالن وہ ذریعہ اور سبب ہیں جیسے دوا ہوتی ہے ہمارے لیے شفا کا ذریعہ ہے شفا دینے والا تعالی ہے ایسے ہی اگر آپ کہیں نوکری کرتے ہیں کوئی تجارت کرتے ہیں کسی سے قرض مانگتے ہیں یا کہیں محنت کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں تو وہ کمپنیاں یا وہ کارخانے یا وہ دکان یا وہ لوگ صرف ذریعہ اور سبب ہیں اصل رزاق تو اللہ رب العامین ہے اللہ نے ان لوگوں کو ان کمپنیوں کو آپ کے لیے ذریعہ اور سبب بنا دیا ورنہ اصل روزی دینے والا اللہ رب العالمین ہے اس لیے جو لوگ ان کمپنیوں میں نہیں کام کرتے اللہ تعالیٰ ان کو بھی روزی دیتا ہے تو اصل روزی دینے والا اللہ رب تو ہمیں ان کمپنیوں کو لوگوں کو کارخانوں کو نوکری کو اصل نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں اسے ذریعہ اور سبب سمجھنا چاہیے اور یہی اصل توحید ہے اگر آپ ان کو اصل سمجھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک ہو جائے گا اس لیے جو ہے یہ اصل نہیں سبب اور ذریعہ ہیں اس لیے انسان تجارت کرتا ہے دیکھیں کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں کچھ لوگ خسارے میں چلے جاتے ہیں کچھ لوگ دوا کھاتے ہیں ان کو شفا مل جاتی ہے کچھ لوگوں کو شفا نہیں ملتی ہے نوکری کرتے ہیں تنخواہ نہیں ملتی ان کو یا جن کے ہاں نوکری کی جاتی ہے وہ پیسہ لے کر کے بھاگ جاتا ہے کتنے ایسے واقعات اور حادثات پیش آتے لہٰذا یہ سارے ذریعے ہیں بس سبب ہیں اللہ مسبب الاسباب ہے وہی سبب بنانے والا تو یہ اصل نہیں ہیں تو اگر آپ مانگے بھی کسی سے وہ چیز جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے تو اس میں بھی ان کو ذریعہ اور سبب سمجھیں ان کو اصل نہ سمجھیں اصل اللہ حربلامی اس لیے ہمیشہ انسان کو اصل سے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اللہ سے انسان جب مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرما اللہ تعالیٰ تو ہمیں رزق دے اللہ تعالیٰ تمہیں مال عطا فرما اللہ تعالیٰ تمہیں صحت تندرستی عطا فرما اللہ تعالیٰ تو, تمہیں اللہ تعالی تو تمہیں دنیا کے اندر ایک نامی عطا فرما جو بھی چیز انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ ہر بامن انسان کے لیے سبب مہیا کر دیتا ہے سبب مہیا کر دیتا اور اگر انسان مجبور ہو جائے کوئی چیز کسی سے مانگنے پر تو انسان ان کو اصل نہ سمجھے ان کو ذریعہ اور سبب سمجھے اور یہ کہے کہ دینے والا اللہ تعالیٰ اللہ نے اس کو دیا اس بندے کو وہی بندہ آپ کو بھی دے دے گا اور دینا چاہیے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی بندوں کو دیں ہم بھی لوگوں کو دیں جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ماف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کی غلطیوں اور خطاؤں کو بھی معاف کر دیں ان سے انتخاب نہ لیں اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے تو اس طریقے سے اگر انسان مجبور ہو جائے کوئی چیز کسی سے مانگنے پر اور وہ چیز اس کے اختیار میں ہے تو ایسی صورت میں اس میں اصل اللہ تعالیٰ کو سمجھے اور ذریعہ اور سبب اس آدمی کو سمجھے اسے اصل نہ سمجھے تو ہماری برفنا کہ وجا سالتفص اللہ جب تم سوال کرو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو کوئی بھی چیز ہو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں آپ کے پاس نمک کم ہو گیا گھر کے اندر پیسہ کم ہو گیا آپ کے پاس یعنی گاڑی نہیں ہے آپ کے پاس بیوی بی نہیں آپ کے پاس اولاد نہیں ہے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ چیز دے دے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنائے گا اور آپ سبب ڈھونڈیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سبب کو آپ کے لیے آسان کر دے گا تو اللہ کے سر صلی اللہ فرماتے ہیں وہطف صلی اللہ جب تو مانگو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو. اللہ سے دعا کرو دعا واجب ہے اور دعا یہ سبب ہے بس دعا یہ سبب ہے دعا کے بارے میں دو فرقے گمراہ ہو گئے ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ دعا کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ہماری قسمت میں لکھا ہوگا تو ملے گا نہیں لکھا ہوگا تو ہم کو نہیں ملے گا ہم کو دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا غلط ہے کیونکہ دعا سبب ہے دعا کیا ایک سبب ہے اور اللہ رب الامین نے دنیا کو سبب پر قائم کیا جیسے میاں بیوی کے ملنے سے اولاد پیدا ہوتی ہے اب انسان شادی نہ کرے اور یہ کہے کہ اگر اللہ لکھا ہوگا تو مجھے اولاد مل جائے گی نہیں ایسا ہو سکتا اللہ نے دنیا کو سبب پر قائم کیا ہے جب شادی کریں گے تو اللہ تعالی آپ کو دے گا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو نہ دے اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے سبب کے باوجود بھی اللہ تعالی چاہے تو نہ دے اور اللہ تعالی چاہے تو بغیر سبب کے بھی دے دے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ رب نے ہست اعظم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی سے اور ان سے بحوا کو پیدا کیا مریم سے علیہ اسلام, اسلام کو اللہ نے پیدا کیا اور اس طریقے سے پہاڑی سے اللّہ ارب اٹھنے کو پیدا کیا تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر قیامت کے دن اللہ ابامن مخلوقات پیدا کرے گا مخلوقات پیدا کرے گا اللہ ابامن قیامت کے دن تو اس طریقے سے کیا نام ہے اللہ رب ہر چیز پر قادر ہے تو یہ کہنا کہ دعا کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے لوگوں سے ناراض ہوتا جو نہیں مانتے جی ہاں تو دعا کرنا ضروری واجبات میں سے ہے اور لیکن یہ سبب ہے ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ دعا ہی سب کچھ ہے خلاص اللہ کی مشیت کا انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ یہ بھی سراسر جہالت ہے اللہ کی مشیت کا انکار کرنا کیونکہ دنیا میں اللہ کی قدرت کا انکار کرنا ہے کیونکہ دنیا میں اللہ ربامن کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ چاہے گا تب کوئی چیز ہوتی ہے سبب موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی کتنے لوگ دعائیں کرتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے کتنے لوگ دعائیں کھاتے ہیں ان کو شفا نہیں ملتی ہے کتنے لوگ شادی بیاہ کرتے ہیں ان کو اولاد نہیں ملتی ہے سبب موجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت تو وہاں پر نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا اسے نہیں ہوا تو اللہن کی مشیت کا انکار کر دھنا تو کفر ہے وہ کہ نہ عزب اللہ انسان کو اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں نا عزب اللہ سب کچھ انسان ہی ہے سب کچھ بھی کرنے والا ہے تو اس میں تقدیر کا بھی انکار ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کا اس کی قدرت کا بھی انکار ہے تو دو فرقے یا دو طرح کے لوگ اس کے اندر گمراہ ہو گئے جو سلب صحیح عقیدہ اور منہ ہے یہ دعا سبب ہے دعا کرنا ضروری ہے جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سبب پیدا کرتا اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اللہ رب العالمین الاسباب ہے تو دعا ایک ذریعہ اور سبب ہے دعا ہی اصل نہیں ہے اصل دینے والا اللہ رب العالمین یہ ایک سبب ہے جیسے اور اسباب ہوتے ہیں دنیا کے اندر اسی طریقے سے یہ بھی ایک سبب ہے تو یہ دعا کے بارے میں اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس دعا کے اندر آپ سمجھ لیں کہ جو ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یا بہت ساری چیزوں پر دعا دراد کرتی ہے نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے کیونکہ جو معدوم ہو جس کا وجود ہی نہ ہو اس کو نہیں پکارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے لیکن اس کی ذات عرش پر ہے وہ علم کے لحاظ سے اپنی قدرت کے لحاظ سے جو ہے اس کا علم ہر جگہ ہے اور ہر چیز کو پر علم سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے لیکن اللہ کی ذات عرش پر دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت غنا کہ اللہ رب الامین ہی غنی ہے اصل اور سب کے سب فقیر اور محتاج ہیں اس اللہ کا نام ایک ہے الغنی اللہ تعالیٰ غنی ہے اور سب کے سب فقیر اور محتاج ہیں سب اللہ کے محتاج ہیں اللہ رب کی کسی کا محتاج ہے اللہ و اللہ سب سے بے نیاز ہے تیسری چیز کیا ہوتی سننا اور یہ بھی ایک صفت اللہ کی اللہ کے ایک سمی ہے کیونکہ جو بہرا ہو وہ نہیں سن سکتا ہے تو اللہ برامین سنتا ہے تبھی ہماری دعاؤں کو قبل فرماتا ہے چوتھی چیز کیا کرم کہ اللہ بلامن انہی کرم اللہ تعالی کی ایک صفت ہے اللہ کے نام میں سے ایک نام الکریم ہے اس لیے عبد نام رکھا جاتا ہے تو اللہ کرم والا ہے جود و سخا والا ہے اور فضل و کرم والا اللہ بلامن اور جو فضل و کرم والا نہ ہو اس کو نہیں پکارا جاتا پانچویں چیز کیا کہ کی رحمت یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور رحمت اللہ کے نام الرحیم الرحمان ہے لہذا جو جس کے دل میں رحمت نہ ہو جو تنگ ہو سخت دل ہو سخت جان ہو جس کے اوپر کچھ اثر نہ پڑے اس سے نہیں مانگا جاتا تو اللہ ارباب الرحیم ہے رحمت والا چھٹی چیز کیا قدرت کہ اللہ اور اللہ کے نام میں سے ایک نام قدیر بھی ہے قادر بھی ہے القادر یہ بھی اللہ کے ناموں میں سے ہے تو اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے اور یہ قدرت مطلق ہے اللہ کے پاس اور جس کے پاس قدرت نہ ہو اس سے انسان اس سے کوئی چیز نہیں مانگے جاتی ہے ساتویں چیز یہ ہے کہ علم اس لیے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت علم ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام میں سے ایک نام العلیم ہے اللّام ہے یہ سب اللہ کے ناموں میں سے تو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہماری حالتوں کو جاننے والا ہم کس حالت میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ ربابین جاننے والا تو جب انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو گویا کی ان ساتھ چیزوں کا اطراف کرتا ہے تو دعا کرنے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں اللہ کی ربویت کا اطراف ہے اور اس طریقے سے نہ مانگنا اس کے اندر کیا ہے انسان کے لیے تکبر اور گھمن کی بات ہوتی ہے اس لیے جن سے جو اللہ سے نہیں مانگتے اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہوا علم ان العما اور یہ بات جان لو کہ اگر پوری مخلوق سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں اور تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو سے زیادہ نہیں پہنچا سکتے جتنا اللہ احباب نے لکھ دیا مطلب اس کا کیا ہے مطلب اس کا امام ابن الصمیر احمد اللہ بڑی پیاری بات بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللّہ علیہ و نے اس جملے کے اندر یہ بات بتائی ہے کہ امت اگر پوری کی پوری اکٹھا ہو جائے اور تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے پوری امت جتنا اللہ نے لکھ دیا اور جب یہ چیز ان سے واقع ہوتی ہے تو تمہیں فائدہ ملے گا جب فائدہ تمہیں مل جائے تو یہ جان لو کہ اللہ رب کی طرف سے ہے اس لیے کہ اللہ ہی نے اس کو لکھا ہے اور ہمارے نبی نے نہیں فرمایا کہ اگر امت اکٹھا ہو جائے تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی یہ نہیں کہا ہمارے نبی نے بلکہ یہ فرمایا کہ اس سے زیادہ نہیں فائدہ پہنچا سکتی جتنا اللہ نے لکھا ہے بلکہ ہماری بین یہ فرمائے کہ اس سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ نے لکھ دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ لوگ بلا شبہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں لیکن یہ سب کے سب اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے لکھ دیا ہے تو اس میں ابول و آخر فضل اللہ رب العالمین کا ہے اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا تمہارے لیے تابع بنا دیا جو تم کو نفع پہنچانے والا ہے اور تمہارے ساتھ احسان کرنے والا ہے اور تمہاری مصیبت کو دور کرنے والا ہے اور اسی طریقے سے اس کے برعکس بھی یعنی اگر سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں تو اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے لکھ دیا اور اس پر ایمان اس بات کو لازم کرتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کنیکشن ہو اللہ پر اس کا توکل اور بھروسہ ہو اور کسی کا بھی زیادہ خیال اہتمام نہ کرے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر پوری مخلوق بھی اکٹھا ہو جائے تو اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ رب العالمین لکھ دیا ہے نہ اسے زیادہ فائدہ پہنچا سکتی ہے مخلوق ساری جتنا اللہ حربل نے لکھ دیا ہے لہذا اس کا اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا چاہیے اللہ پر توکل اور اسے بھروسہ کرنا چاہیے اور جب اپنی امید کو اللہ تعالی کے ساتھ جوڑے گا اللہ تعالی کے ساتھ جو ہے یعنی مضبوطی کے ساتھ اللہ سے تعلق قائم رکھے گا اور اس کے نظر میں مخلوق کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی تو اگر وہ اکٹھا بھی ہو جائیں گے تو انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت کے کے کیندری چیزیں موجود تھیں جب انہوں نے اللہ پر اعتماد کیا اللہ پر توقل کیا تو جو قید کرنے والے تھے جو سازش کرنے والے مکر کرنے والے تھے وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان تصوروں وہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو لَا كَيْدُهُمْ تو ان کا قید تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ان نول امرون محیط اللہ جو تم کچھ کرتے ہو سب کو اللہ تعالیٰ محیط ہے سب کو گھیرے میں لے ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا یہ بات انہوں نے ریاضین کی شرح میں فرمائی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا خلاصہ کلام یہ ہے ان کی گفتگو کا کہ اللہ نے دنیا کو سبب پر بنا دیا اللہ نے ہمارے نہیں فرمایا کہ وہ تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے یا تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے نہیں ایسا نہیں کہا بلکہ ہمارے بھی یہ فرمایا کہ اتنا ہی فائدہ پہنچائیں گے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے اتنا ہی نقصان پہنچائیں گے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے لہٰذا اول و آخر انسان کے اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے دنیا والے یہ سبب صرف ہیں وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں آپ کو جیسے دنیا میں ایک دوسرے کی لوگ مدد کرتے ہیں لوگ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں کوئی بیمار ہو گیا آپ اس کو اسپتال لے کر کے جاتے ہیں اسے دوا کھلاتے ہیں یا کہیں پر آپ اس کو نوکری لگا دیتے ہیں یہ تجارت کے لیے آپ اس کو مال دیتے ہیں تجارت کرتا ہے تو انسان ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے اللہ نے اختیار دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا بھی ہے کہ ہم دوسرے کی مدد کریں اور یہ دین کا حکم ہے یہ کہ نیکی اور تقوا پر ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں لیکن برائی پر اور شر پر ہم کسی کا تعاون نہ کریں تو یہ اللہ رب الامین کا حکم ہے باقاعدہ دین کا قرآن کا شریعت کا حکم ہے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حدیث ہیں کہ بندہ جب تک بندے کی مدد میں رہتا اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا تو انسان کو اللہ رب الامین مدد کرنے کا اختیار دیا ہے وہ چیزیں جو اس کے اختیار میں جن میں اختیار نہیں ان میں انسان کسی دوسرے سے کچھ نہیں کہہ سکتا نہ ان کی مدد مانگ سکتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا لیکن جب کسی سے مدد مانگے بھی تو یہ یقین رکھے کہ وہ ذریعہ اور سبب ہیں اللہ نے ان کو ذریعہ اور صرف سبب بنایا اصل اللہ ابرامین کی ذات ہے لہذا اصل جو چیز ہے انسان اسی پر توقع اور اعتماد کرتا ہے جب تو اللہ ابرامین لوگوں کے مکر کو ان کی سازش کو ناکام کر دیتا ہے اور اللہ ابرامین ایسے بندوں کی ایسے لوگوں کی حفاظت راتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے نہیں بندے فائدہ پہنچا سکتے ہیں آپ کو کسی نے کہیں نوکری لگوا دی فائدہ پہنچایا اس نے آپ کو آپ نے کسی کو اسپتال پہنچا دیا آپ نے اس کو فائدہ پہنچایا آپ نے کسی کو قرض دے دیا اس کا کام ہو گیا آپ اس کو فائدہ پہنچایا تو ایسا نہیں کہ بندہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا بندہ فائدہ پہنچاتا ہے لیکن یہ سبب اور ذریعہ ہے اللہ نے ان کو سبب بنا دیا کہ ان کے ذریعے سے آپ کو فائدہ ملا تو اللہ تعالیٰ ہی مسبب الاسباب ہے لیکن اصل اللہ اربامن کی ذات ہے اصل اللہ پر انسان کو توقل بھروسہ کرنا چاہیے ایسے ہی نقصان بھی لوگ پہنچا سکتے ہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے انسان زہر پیتا مر جاتا ہے انسان آگ میں کودتا ہے مر جل جاتا ہے انسان چاقو سے اپنے آپ کو کاٹے گا تو کٹ جائے گا اس کا ہاتھ خون بہے گا نکلے گا کوئی انسان کسی کو چاقو سے کاٹ سکتا ہے تلوار سے ذبح کر سکتا ہے جسے انسان جانور کو ذبح کرتا ہے کر سکتا ہے تو نقصان بھی انسان پہنچا سکتا ہے لیکن اتنا ہی نقصان پہنچائے گا جتنا اللہ حرب الرام نے لکھ دیا تو جب اللہ عرب الرامی سب کچھ کرنے والا ہے تو ہمیں اللہ کی ساتھ پر کرنا چاہیے اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا چاہیے اور ان اسباب کو نہ اختیار کیا جائے جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے ان لوگوں سے انسان دوری اختیار کرے دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اللہ پر جب انسان اعتماد کرتا ہے تو اللہ رب ایسے آدمی کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بات فرماتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات کہی ہے امام ابن وسمی رحمتہ اللہ نے اس حدیث کی تشریح میں پھر ہمارے لیے کیافیت الاقلام قلم کیا ہے اٹھا لیے گئے ہیں وہ جو فیط الصحف اور جو صحیف خشک ہو گئے یعنی لوہے محفوظ مراد ہے کہ لوہے محفوظ میں اللہ اب جو کچھ لکھ دیا ہے وہ سب کے سب جو ہے ان کی کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے اور جس طریقے سے اللہ اب الام نے لکھا اسی طریقے سے ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان کے ساتھ میں اور یہ ساری چیزیں اللہ ابرام کے علم پر دعات کرتی ہیں اور جس بندے کا تقدیر پر ایمان ہوتا ہے تقدیر پریمان ہوتا ہے جب اسے کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو وہ صبر کر جاتا ہے خودکشی نہیں کرتا اور اس طریقے سے وہ کسی کو ملامت نہیں کرتا وہ اویلا نہیں مچاتا شور و ہنگامہ نہیں کرتا اپنی زندگی سے مایوس نہیں ہو جاتا کیونکہ سمجھتا ہے کہ ایک ذات ہے جو سب پر قادر ہے اس ذات نے ہمارے لیے اس کو نہیں لکھا لہذا ہمیں نہیں ملا تو انسان کو کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے لیکن جن قوموں کا تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہوتا وہ لوگ اگر انہیں دنیا کے اندر کہیں خسارا ہو جائے نقصان ہو جائے تو خودکشی کر لیتے ہیں کیونکہ وہ اسی کو سب کچھ اثر سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی نا ادب اللہ مزال تو تقدیر پر ایمان کا یہ فائدہ انسان کو کہ انسان جب تقدیر پر ایمان رکھتا ہے تو کوئی چیز کرتا ہے محنت کرتا ہے سبب اختیار کرتا ہے لیکن چیز اس کو جب نہیں ملتی ہے تو کہتا ہے کہ ہماری تقدیر میں اللہ نے اس کو نہیں لکھا تھا کیوں نہیں لکھا تھا اللہ بہتر جانتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز نہ ملے اسی میں آپ کے لیے بھلائی اور بہتری ہو, بہتر ہو دنیا بہت ساری ظاہری چیزیں ہم کو اچھی نظر آتی ہے لیکن اس کے اندر نقصان ہوتا ہے اور کچھ چیزیں ہمیں ناگوار گزرتی ہیں اسی کے اندر انسان کے لیے بھلائی ہوتی ہے اللہ تعالی علیم اور حکیم ہے اللہ آپ نے محنت کرنے کے باوجود جو چیز آپ کو نہیں ملی آپ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیے اللہ پر توکر اور اعتماد کیجئے اور جو خامیاں اور کمیاں رہ گئی ہوں ان پر غور کیجئے ان کی اصلاح کیجئے اور یہ سوچئے کہ اللہ نے مجھے اگر نہیں دیا تو اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی پورا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے جو علیم و خبیر ہے ہمارے پاس تو کچھ علم نہیں ہی, ہم نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے خیر کا معاملہ کرتا ہے کشتی توڑ دی خزر علیہ السلام نے کشتی کے توڑنے ہی میں خیر اور بھلائی تھی اس بچے کو قتل کر دیا ہستے خزر علیہ السلام نے جو نبی تھے اللہ کے نیک بندے تھے اس بچے کی قتل کرنے ہی کے اندر بھلائی تھی اسی کے اندر خیر تھا لیکن یہ بظاہر نقصان والی چیز تھی بظاہر شرط یعنی کہ اسی کے اندر خیر تھا تو اگر انسان اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پر ہم راضی ہیں اللہ جو ہمارے ساتھ کرتا ہے بہتر کرتا ہے تو انسان کو شرح صدر ہوتا ہے سکون ملتا ہے وہ افسوس نہیں کرتا زندگی سے نہیں ہوتا خودکشی نہیں کرتا بلکہ اور محنت کرتا وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے تو اس کی زندگی بڑی حشاش و بشاس گزرتی ہے اور بڑی سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اس کی زندگی گزرتی ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ انسان تقدیر پر ایمان رکھے اور یہ تقدیر کیا ہے تقدیر کے چار مراتی میں کیا علم ہے کہ اللہ نے جو اور ایک کتابت اور نمبر تین مشیت اور چوتھی چیز خلق یعنی ایجاد چار چیزیں تقدیر کو شامل ہوتی ہیں یعنی اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جانا اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے جو ہوا جو نہیں ہوا جو نہیں ہوا, جو نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا اور ازل سے ابد تک ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم حاصل ہے اللہ نے جس کی تقدیر لکھی علم کے مطابق لکھی جی ہاں اور پھر مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اس میں اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو کوئی چیز دنیا کے اندر ہوتی ہے خلق یعنی اس کا ہونا اس کا پیدا کرنا اللہ رب الامن کا اس چیز کا ایجاد کرنا یہ ساری کی ساری چیزیں تقدیر کے اندر شامل ہوتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تقدیر پر جب انسان ایمان رکھتا ہے تو اس کو اطمینان ہوتا ہے اور تقدیر ایسا راز ہے جسے اللہ رب الامین نے کسی کو نہیں بتایا اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ کی اجازت سے اسے نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ حرب اس کے لیے اچھی باتیں لکھی ہیں کبھی بھی انسان کو اللہ کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے کہ نہ اس میرے بارے میں اللہ نے لکھا کہ میں ہمیشہ فقیر رہوں گا میں بیمار رہوں گا میں بے اولاد رہوں گا یا بغیر بیوی بی کے رہوں گا یا میں اپاہج رہوں گا یا میں ہمیشہ بیمار رہوں گا نہیں انسان یہ سوچے کہ اللہ رب العالمین ہمارے کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو لکھ دیا جب انسان نے حسن رکھے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو انسان اسی طریقے سے کوشش بھی کرے گا اس کے حصول کے لیے اگر انسان یہ سوچ لے کہ میں ہمیشہ بیمار رہوں گا تو کبھی علاج نہیں کرائے گا وہ. انسان سوچ لے کہ بھائی مجھے کبھی اولاد نہیں ملے گی کبھی دوا نہیں کرائے گا وہ شادی نہیں کرے گا کبھی وہ انسان سوچ لے کہ میں ہمیشہ فقیر رہوں گا محتاج رہوں گا تو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہے گا کبھی تجارت نہیں کرے گا کبھی نوکری نہیں کرے گا کبھی محنت نہیں کرے گا لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب الام نے میرے لیے مال لکھا ہے مجھے دینے والا اللہ نے بنایا کہ دینے والا بہتر ہوتا ہے لینے والے سے لہٰذا میں لوگوں کو دوں کچھ ایسا کروں تو انسان کوشش کرے گا محنت کرے گا مال کمائے گا اور لوگوں کو دے گا لوگوں کی مدد کرے گا تو انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق حسنِ ضن ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کی تقدیر میں اچھی بات لکھی کیونکہ تقدیر کا علم کسی کے پاس نہیں آپ تقدیر کا بہانہ نہیں بنا سکتے تقدیر کا بہانہ کب بنا سکتے آپ جب آپ کو معلوم ہوتا کہ ہماری تقدیر کے اندر لکھ دیا یہ چیز ہماری تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہے کسی کو اللہ نے نہیں بتایا بچہ فیل ہو جائے اور کہے کہ مائی تقدیر کے اندر لکھ دیا گیا تھا نہیں اس کیسے معلوم کہ کی فیل ہے وہ فیل ہوگا وہ اسے محنت نہیں کیا محنت کرے گا تو ضرور سے وہ کامیاب ہوگا وہ اللہ صلی اللہ انسان انسان جو کوشش کرتا اللہ تعالیٰ اس کو دیتا لہذا کوشش کرے کوشش اور عمل یہ تقدیر کی منافی نہیں ہے یہ بھی تقدیر کے اندر شامل ہے جی. تو تقدیر پر ایمان یہ بہت اہم رک ہے اسلام ایمان کے ارکان میں سے ایک احمر ہے جس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے اس کا اسلام میں سے کچھ بھی حصہ نہیں ہے اس کا اسلام میں سے کچھ بھی حصہ نہیں ہے اگر کوئی تقدیر کا انکار کر دے تو کفر کی حالت میں مرے گا وہ, وہ کافر ہو جائے گا مسلمان باقی نہیں رہ سکتا کچھ بھی خرچ کرے وہ بہت پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ سے قبول نہیں کرے گا ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم ہے تقدیر کیونکہ تقدیر کا انکار اللہ کی قدرت کا اللہ تعالی کے علم کا اللہ کی مشیت کا تمام چیزوں کا انکار ہے یہ تقدیر کا انکار کر دینا اس لیے جو تقدیر کے منکر ہیں وہ کافر لوگ ہیں وہ, وہ کافر ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں تو غلط کہنے کے مقصود یہ کہ تقدیر اللہ نے بنائی اپنے علم کے مطابق لیکن اس تقدیر کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا یہ سر راز راز ہے چھپا ہوا راز اللہ نہ کسی فرشتے کو بتایا نہ کسی نبی کو بتایا نہ کسی ولی کو نہ کسی کو بھی نہیں بتایا اللہ نے کہ ہم نے فلاں کی تقدیر میں کیا لکھا ہے یہ اللہ رب العالمی لوہے محفوظ میں نکل کے رکھ دیا لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی زاد سے حسن زم رکھنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ کی زاد سے زم رکھیں گے تو اللہ رب الام ہماری خیر کے راستے مہیا کرتا رہے گا یہ تو ترمیزی کے الفاظ تھے اور جو مص کے الفاظ ہیں کچھ زیادہ ہیں اس کے اندر اس میں کیا ہے احفظ اللہ تجد و امامک تم اللہ تعالیٰ کی حفاظ کرو اللہ تعالیٰ کو تم اپنے آگے پاؤ گے یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا وہ تین واقعہ معلوم ہے نا بنو اساعل کا کہ تینوں لوگ کسی غار میں چھپ گئے چٹان نے آ کر کے ان کا راستہ بند کر دیا تینوں اللہ کو یاد کیا نیکیاں آد کیا اللہ البرامین ان کے لیے کیا کر دیا اس چٹان کو ہٹا دیا تو جو بھی اللہ کے دین پر ملب پیرا ہوگا اللہ کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے کوئی نہ کوئی راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکال دیتا ہے اور میں یہ تقیلہ اجا المخرجہ جو اللہ تعالیٰ کا تخوہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے وہ ارزو حیثہ اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کو ہمیں گمان کے اندر میں نہیں آتا ہے اور یہاں رزق سے مناسب مال نہیں ہے اگرچہ مال زیادہ داخل ہے لیکن رزق کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں مال بھی رزق ہے علم رزق ہے صحت رزق ہے اولاد رزق ہے بیوی رزق ہے صحت رزق ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ چیزیں ہیں اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا وہ رزق ہے یہ جس سن سننے کی طاقت دیکھنے کی طاقت بولنے کی طاقت سوچنے کی طاقت چلنے کی طاقت جو کچھ اللہ نے دیا سب کے سب رزق ہے اللہ کی طرف سے اللہ نے ہم کو دیا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے رزق دیتا ہے ایسی جگہ سے اس کے عم و گمان کے اندر بھی نہیں آتا ہے پھر کیاف اللہ فرقا خوشحالی میں تم اللہ کو یاد کرو گے یا عارفوں کا پیشیدہ اللہ تعالیٰ تمہیں تنگی یاد کرے گا کچھ لوگ خوشحالی میں متکبر ہو جاتے ہیں گھمنڈی ہو جاتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں جو احسان کرتا ہے اس کو بھول جاتے ہیں پھر پریشانی میں لوگ آ جاتے ہیں لہذا خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو پریشانی میں سب لوگ یاد کرتے ہیں پریشانی میں تو مکہ کی مشرقین بھی اللہ کو یاد کرتے تھے کافر بھی یاد کرتے تھے پریشانی میں مصیبت میں جب ان کی کشتیاں بہار میں پھنستی تھیں جب وہ پریشانی میں آتے تھے تو اللہ کو یاد کرتے تھے تو پریشانی میں یاد کرنا یہ کمال نہیں ہے خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو خوشحالی میں دین کا پابند بنو اللہ کی عوابی پر عمل کرو اللہ کی منحاظ سے دوری اختیار کرو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو اگر خوشحالی میں سارا کام کریں گے ہم تو اللہ تعالیٰ تنگی میں بھی ہمیں یاد رکھے گا اور تنگی میں ہماری مدد کرے گا کیونکہ خوشحالی بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اور تنگی بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے یہ حالات بدلنے والا اللہ تعالیٰ آج کوئی انسان مالدار ہے کل غریب ہو جاتا ہے آج کوئی غریب ہے کل مالدار ہو جاتا ہے صحت مند ہے بیمار ہو جاتا ہے زندگی ہے موت کا جام پی لیتا ہے موت اسے آ جاتی ہے تو بقا کسی کے لیے نہیں دماغ کسی کے لیے نہیں اللہ ہی کے لیے صرف بقا ہے اللہ ہی کے لیے ہمیشہ کی لہٰذا انسان کے لیے دوام نہیں ہے دنیا کے اندر پائے جانے والی کسی بھی چیز کے لیے کسی بھی حالت کے لیے دوام اور ہمیشہ کی نہیں ہے اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا چاہیے خوشحالی میں یاد رکھنا یہ بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑے خیر کا ذریعہ ہوتا ہے پھر ہمارے نے فرمایا کہ وہ عالم علما آختاق یہ بات جان لو کہ جو تمہیں نہیں ملی ہے لمحیوں کو اسی وقت میں کبھی بھی نہیں مل سکتی اللہ نہیں لکھا اس کے پیچھے مت بھاگو مت دوڑو اس کے پیچھے اللہ نے نہیں لکھا ہے تو نہیں ملے گا آپ کو نہیں دیا آپ صبر کر جائے کہ اللہ نے نہیں لکھا تو ہم کو نہیں ملا خلاص جی ہاں اس پر راضی رہیے ہے اساب کا کیا فرمایا کہ اما اصاب کا لم یقون اور جو تمہیں مل گئی ہے جو چیز وہ تمہیں ضرور ب ضرور ملتی کبھی خطا نہیں ہوتی وہ اللہ نے لکھ دیا ضرور ملے گی آپ کو جی ہاں لیکن آپ سبب اختیار کیجئے سبب اختیار کریں گے تب وہ چیز آپ کو ملے گی سبب نہیں اختیار کریں گے تو چیز نہیں ملے گی لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر سبب بھی دے سکتا انسان بیمار ہوتا کوئی دبا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بغیر سبب کے بھی اللہ ابامن کسی کو عطا کر دیتا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہر چیز نہیں ہوتی اولاد بغیر سبب کے نہیں ملے گی آپ شادی کرو گے بیا بیوی کے پاس جاؤ گے تب آپ کو اولاد ملے گی لیکن انسان بیمار ہو گیا اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر اس کے بھی اس کو جو ہے کیا نام ہے بے دوا کے بھی اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے دے سکتا دیتا, دیتا ہے جی ہاں پھر ہمارے کہ وہ علم مع یہ بات جان لو کہ نصر مدد صبر کے ساتھ صبر بہت بڑی طاقت ہے یہ اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ الباً مدد فرماتا ہے بولے صَبَرْتُمْ تم اللہ خیر البرین اگر تم صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے ہی بہتر ہے تو جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے صبر بہت بڑی طاقت ہے بہت بڑی طاقت تو صبر کب ہے نصر کب ہے مدد کب ہے صبر کے ساتھ اللہ کے اعتبار پر صبر اللہ کی معصیت سے صبر اللہ کی طرف سے جو چیزیں مقدر ہیں اس پر صبر کرنا صبر کے تین اقسام ہیں اللہ کے اعتبار پر جمع رہنا یہ بھی صبر ہے اللہ کی معصیت سے دوری اختیار کرنا یہ بھی صبر ہے دل چاہتا ہے لیکن انسان دل کی بات نہیں مانتا نفس چاہتا ہے برائی کرنا لیکن انسان صبر کرتا اس برائی سے نہیں جاتا اس کے قریب شیطان اس کو خوشنما بنا کر کے پیش کرتا ہے لیکن وہ صبر کرتا ہے اپنے نفس کو مر... جو ہے اپنے نفس کے خلاف کرتا اور تیسری چیز کیا ہے؟ کہ انسان کو مصیبتیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں اس پر صبر کرتا ہے تو انسان جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مد فرماتا ہے وہ نلفر جمال کرب کرب اور جو اے... کا نام ہے آسانی ہے اور مدد ہے کب آتی ہے سختی اور پریشانی کے بعد آتی یعنی پریشانی کے بعد کیونکہ پریشانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے پریشانی ختم ہونے والی آپ دیکھیں بیماری ہمیشہ نہیں رہتی صحت انسان کے پاس زیادہ رہتی ہے لوگ مرتے کم ہیں پیدا زیادہ ہوتے ہیں جی ہاں آپ دیکھیں گے نابینا دنیا کے اندر کم ہیں بینا جو آنکھ والے دنیا کے اندر زیادہ آپ دیکھیں گے اپاہج مجبور کم ہیں دنیا کے اندر لیکن جو صحیح سالے میں لوگ ہیں لوگوں، ان کی تعداد زیادہ مال زیادہ ہے غربت والے لوگ کم ہیں تو اس طریقے سے یہ تنگی کے بعد پریشانی اور مصیبت کے بعد اللہ ابام کی طرف سے کشادگی آتی ہے تو یہ جو ہے کشادگی ہے آسانی ہے یہ زیادہ ہوتی ہے تنگی کے مقابلے میں پھر <تصح> ہمارے نے کیا فرمایا جمع الفاظ ہیں وہ ان کر وہ ان مال اسرا عُسْرِ تنگی کے کی بعد کیا ہے آسانی مصیبت کے بعد کشادگی ہے اور تنگی کے بعد انسان کے لیے آسانی تو اللہ تعالیٰ ہی تنگیوں کو دور کرنے والا اور وہی وہ پریشانیوں کو دور کرنے والا تو بڑی اہم حدیث تھی آپ کی وصیتوں میں سے بڑی اہم وصیت بہت ساری باتوں کی وصیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمائی ہے اور یہ حدیث بہت ساری چیزوں پر دعات کرتی ہے اس حدیث کے بہت سارے ہمارے لیے فائدے ہیں سب سے پہلا فائدہ تو ہمارے لیے یہ ملتا ہے کہ ہمیں بچوں کی تربیت پر دھیان دینا چاہیے نو سال کے تھے ہمارے نبی ان کو دین کی باتیں عقیدے کی توحید کی باتیں بتائی نو یا دس سال کی عمر تھی اس وقت عبدالبین عباس رضی اللہ تعالیٰ کی جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باتیں سکھائی آپ نے عقیدے کی باتیں بتائی عقیدے پر دھیان دینا چاہیے زور دینا چاہیے کیونکہ عقیدہ یہی بنیاد ہے توحید یہی بنیاد ہی اصل چیز ہے تقدیر پر ایمان انسان بندے کو سکھائے بچوں کو سکھائے نیک امال پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں سبب بنتے ہیں انسان جب مانگے اللہ تعالی سے مانگے اللہ کے دین پر عمل پیرا ہوئے سارے فائدے ہمیں اس حدیث سے ملتے ہیں تو بڑی اہم حدیث تھی بڑی اہم وصیت تھی ہمار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبداللہ بن عباس کے لیے اور یہ وسیع صرف ان کے لیے نہیں بلکہ رہتی دنیا تک کے ہر مسلمان کے لیے ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ رب العامین ہماری حفاظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل پیرا بنائے امین و اللہ خیر و صلی اللہ بنا محمد ولّہ علیہ و صحابیہ اجماعین و السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ